سورۃ یٰسین میرے عزیز سورۃ یٰسین کا ماقبل ساتھ سہاترا سب کا صورت میں نفی شفاعت کاریہ پہ دلائل قائم تھے اب اس صورت میں بھی وہی مضمون ہے ارشاد ہے اللہ تو غنی عن شفاعتہم دوسرا رب لتنذر قوم امہ اور ذرا باب انذار ہے نا کہ لا ان جاہم نذیر ان کے ساتھ ہے خلاصہ سا اس بات رسالات اساد کریا کائنات اور ان کا انجام دعو صورت نفی شواد کاریا پانچ دلا لکڑیا شکوے زجرات تحریرات بشارات آخر میں صورت کا خلاصہ میرے عظیم یاسین کے متعلق تحقیق تو وہی ہے نا اللہ عالم براد ہی بے زالتا. لیکن بعض مفصری نے کہا یاسین کس کا نام ہے حضرت کا نام ہے نا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو پھر معنی یوں ہوگا یا یاسی اے محبوب من اے محبوب من والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی ان کلام لال مرسلین بے تو کس سے ہے رسولوں سے ہے ایک بات سمجھ لو قرآن پاک میں جتنی قسمیں ہیں نا اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں نہیں والاسر ان لمسان قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے کے اندر ہیں وہ قسمیہ ہے السر بے ہے اللہ کیا ہے جس کے ساتھ قسم جائی گی تو قسموں کے اندر جو مقسم بے ہوتا ہے نا وہ ایک دعوے کی دلیل بنتا ہے مقسم بے شاہد ہوتا ہے دلیل ہوتا ہے دعوے کی اب ادھر دعوی کیا ہے وسر ان انسان الفی ما بعد ہے کہ انسان خسارے میں ہے اس کی دلیل کیا ہے جی زمانہ اس کی دلیل کیا ہے والا زمانے میں چل پھر کہ دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انسان خسارے میں جا رہے ہیں تو قرآن میں جتنی قسمیں ہیں وہاں مکسمبے کیا بنتا ہے شاہد اور دلیل بنتا ہے کس کی دعوے کی آگے سمجھ ادھر بھی والقرآن قرآن کلا میرا مرسلیم ادھر بھی دعوا مابعد ہے فرمایا اے محبوب تو کیا ہے رسولوں سے ہے یہ دعوا ہے نا اس کی دلیل کیا ہے تو بتاؤ قرآن حکیم اس کی دلیل ہے مقصد ہے قرآن حکیم یہ موزہ دلیل ہے حضور تریسالت کی اب آگے سمجھ میرے محترم یہ ول قرآن حکیم تمید با ترغیب لکھو تمہید ما ترغیب والقران الحکیم قسم ہے ان قلمستریم جواب قسم نمبر ایک یہ جی لکھتے جاؤ جو جی جواب قسم نمبر ایک علا صراط مستقیم جواب قسم نمبر دو تنزیل العزیز الرحیم جواب قسم نمبر کتنی تین تو جواب قسم کتنی ہو گئے جی تو گویا کے تین دعوے ہوئے نا تین کیا ہوئے اور تینوں دعووں کی دلیل کون ہے قرآن حکیم ہے یہ قرآن حکیم دلالت کرتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول بھی ہیں سراط مستقیم پہ بھی ہیں ان حاضر قرآن یاادی لیا اقوام ٹھیک ہے اور یہ خود قرآن اپنے اوپر بھی دلیل ہے کہ میں خدا کی کتاب ہوں کیونکہ قرآن میں اعجاز پایا جاتا ہے نہیں کیا پایا جاتا ہے اعجاز تو اعجاز قرآن دلیل ہے صداقت کہ قرآن پہ آفتاب دلیل آفتاب تو تین داغوں کی دلیل ہے قرآن حکیم اور تینوں جواب قسم ہے سمجھ آ رہا ہے بھائی تو قرآن کو شوق سے پڑھو مزے لے کے پڑھو عاشق بن کے پڑھو سمجھ کسم ہے قرآن حکیم کی بے شک البتہ رسولوں سے ہے جواب قسم نمبر اے یہ اس بات پہ رسالت ہے الا صراط مستقیم جواب قسم نمبر کتنی جی دو اس میں ترغیب ہے اتباع رسول کی کیونکہ حضور صراط مستقیم پہ جو ہیں تو ہمیں ترغیب دی گئی ترغیب اتباع رسول تنزیل العزیز الرحیم جواب قسم کتنی جی نمبر تین اس میں اشارہ ہے وعید کی طرف اور وعد کی طرف تنزیل اور عزیز رحیم میں اشارہ ہے کس کے طرف وعید اور وعد وعید کفار کے لیے وعد مومنین کے لیے یہ قرآن پاک نازل شدہ ہے اس ذات سے جو غالب ہے جب غالب ہے تو کافروں سے بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں کہ کافروں کے لیے وعید ہے جب رحیم ہے تو کن کے لئے رحیم آئے تو مہربان کن کے لیے آئے مومنی کے لیے بعد آ گیا لن زیرا حکمت ارساد یہ دونوں کی حکمت دیا ہے حکمت ارسال بھی آئے حکمت تنزیل بھی آئے تو جو رسول بنا کے بھیجا اور قرآن نازل کیا کیوں لے تن زیرا حکمت ارسال و تنزیل تاکہ ڈرائے تو اس قوم کو کہ نہیں ڈ گئے باپ دادا ان کے پاس وہ غافل ہیں اے باپ دادا قریبی کیونکہ مکے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا نہیں آیا لقل حق تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے محبوب آب ہمگین نہ ہوں جن کے متعلق تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ کافر مریں گے انہوں نے کافر مرنا آپ تبلیغ کرتے رہیں جن پہ مہر جباریت لگ چکی ہے نا ختم اللہ علیہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تسلی رسول صلی اللہ وسلم البتہ کہ ثابت ہو چکی ہے بات ازلی اور سمراج ہے بات ازلی تقدیری اوپر اکثر ان کے پاس وہ نہیں ایمان لائیں گے بہر لگ چکی ہے انا جالنا پیا نا کہ مثال اول بود انل ایمان کی مثال اول وہ ایمان سے بہت دور ہے اور بود انل ایمان کی پہلی مثال انہ کا منع کرو گویا کے کاننا گویا کے ہم نے کر دیے ان کی گردنوں کے اندر تو وہ ایمان سے جو دور ہے نا ان کی ایک مثال یہ ہے گویا کہ کر دیا ہم نے ان کی گردنوں کے اندر کیا پاؤ پاس یہ ٹھوڑیوں تک ہے پاؤ کتنے تک ہیں تک یہ پاؤ وہ سر اونچا کیے ہوئے ہیں میری طرف دیکھو پاؤ کہا جائے نا تھوڑی تک اونچا کیے جب سر اونچا کیے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو دلیل انفوسی سی بے باہرا جب اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے تو اپنے آپ کو دیکھنا کون سی دلیل ہے دلیل انفوسی اس سے بھی بے باہرا ہیں بے نصیب ہیں بعد وہ سار اونچا کیے ہوئے ہیں اور ساتھ لکھو کہ دلائل انفوسیا سے بے باہرا دلائل انفوسیا سے بے بہرا محروم اب دوسری مثال دی بالا ممبن ای دی ہیں مثال دوسری بود نلیمان کی یا ان کی مثال ایسے سمجھ لی لیے کہ جیسے دیکھو بھی یہ مسجد ہے مسجد ہے اس کی بہت بڑی دیوار ہے ادھر مکان اس کی بہت بڑی دیوار ہے چھت ہو اس کے اندر بند کر دیا جائے تو دلائل آفا کیا کو دیکھ سکیں گے پہلے دلائل انفوسیا سے ماروں اب کیا دلائل آفا کیا سے ماروں وہ, وہ جاللہ مثال ثانی اور کر دیا ہم نے آگے ان کے بڑی دیوار پیچھے ان کے بڑی دیوار پر ڈھام دیا ہم نے ان کو پس وہ نہیں دیکھ سکتے تو اب کون سے ماروں میں دلائل کیا سے ماروں پہلے انفسیا سے سوا نل حاصل تمثیلیں دو مثالیں دے کے اب حاصل تمثیلیں ہے دونوں تمثیلوں کا حاصل یہ ہے کہ برابر اوپر ان کے آج ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرایا تو ان کو ایمان نہیں لائیں گے یہ وہی ہیں جن کے اوپر موہر جب ہے ان نما ذرو بشارت سوائے اس کے نہیں ڈراتا ہے تو یا انذار سے مراد کون سا اظہار ہے نہا پہلے کھلو نیتے انزار نہ پہ ڈرا ہے تو اس کو جو تاب ہوتا ہے نصیحت کے وقت نمبر اور ڈرتا ہے اللہ تعالی سے وقت نمبر دو غائبانہ ڈرتا ہے بس خوشخبری دوست کو بخشش کی کہ تیرے گنا اللہ بخش دے گے اور آجر کریم ہوگا تیری طاق پہ انا نانو موتا سننا سنلہ بے ہم زندہ کریں گے موتا کو اور لکھ رہے ہیں ان آمال کو جو آگے بھیج رہے ہیں لکھ رہے ان آمال کو جو آگے بھیج رہے ہیں وا آ اور باقی ماندہ نشانات کو لکھ رہے ان آمال کو جو آگے بھیج رہے ہیں اور ان کے باقی ماندہ نشانات کو بھی لکھ رہے ہیں وہ کیسے ہیں جی یہ ہمارے حضرات آرام فرما شہداء انہوں نے جو اپنی زندگی کے اندر اعمال کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیے نہ میں یا نہیں جی اچھا اور ان کے باقی مادہ نشانات کون ہیں یہ ہم تم بیٹھے ہیں کیا ان شہداء کے باقی مادہ نشان کون ہیں وہ ہم بیٹھے ہیں نا تو ہمارا سواب ان کو نہیں پہنچ رہا ہے یہ ہیں من سنت علی السلام سنتن آسلطن فالح عجرحا میرا بھیا یومن کیا ما اسی طرح کوئی بر آدمی ہے کوئی سہنما ایجاد کر دیتا ہے یا ٹی وی خرید کر کے دے دیتا ہے داروں کو تو وہی ہے گنا کے سر پہ ہے بآسارم باقی مند نشانات کو اور ہر چیز محفوظ کیا ہم نے ان کو فی امام مبین دونوں مراد ہیں لوہے محفوظ بھی نام میں بھی لوہ محفوظ بھی اور نہ امال بھی اس کے اندر محفوظ کر دیا واضح بلحم ماشل اصحبل کریا یہ تحویب دنیا بھی ہے اور بیان کر واسطے ان کے قصہ بستی والوں کا تحویب دنیا ہے دیان واسطے ان کے قصہ کس کا جی بستی والوں کا جب آئے ان کے پاس رسول کوئی بستی تھی آخر میں میں کچھ عرض کروں گا لیکن اب ایسے سمجھو کوئی بستی تھی اب ما اب اللہ جس کو اللہ مبہم رکھے تم بھی گا وہ بم چو کوئی بستی تھی جب آئے اس کے پاس اللہ کے رسول جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول پہلے پس جٹھلا دیا انہوں نے ان کو پاس زنا بس کیا ہم نے کس کے ساتھ تیسرے رسول کے ساتھ تو پس کہنے لگے اے رسول تینوں بے شک ہم تمہاری طرف کیا بھیجے گئے ہیں رسول ہیں اللہ کے کال اناد منکرین اناد بکز نمبر ایک کہنے لگے نہیں تو مگر بشر ہماری طرح آگے رمان زر رہ نمبر دو اور نہیں اتاری رحمان کوئی چیز خدا نے کچھ اتارا ہی نہیں آج تک نعوذ باللہ ان تم نمبر کتنی تین نہیں تم مگر جھوٹ بولتے ہو تو جو مقزب کافر تھے نا ان کا کتنی دفعہ اناج ہوا تین دفعہ تو اللہ کے نبیوں نے پہلے تھوڑی تاکید کی تھی کیا کہا تھا انکم الیکم سالوں اب ان کی تاکید بڑھ گئی یا نہیں کالو جواب رسول ربنا و نا یا مر سلون ربنا نا یا لم کو بھی بڑھا دیا اگر مر سے پہلے لام تاقیدی بڑھا دیا نہیں جواب رسول رسول نے کہا رب ہمارا جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں اور نہیں ہماری ذمے مگر پہنچا دینا اللہ کالو صحاب کریا کی گستاخی بستی والوں نے گستاخ کی کہنے ان لگے انا تو تیار نہ بے کم بے شکم سمجھتے ہیں تم کو بے شک ہم منہوس سمجھتے ہیں تم کو لائل تنتہو ہو تحدید ہے اگر نہ رکے تم البتہ سنسار کر دیں گے تم کو اور البتہ پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک پہلے پیٹائی کریں گے عذاب دردناک دے کے پھر سنسار کر کے مار دیں گے کا لتا ہے جواب ہے رسول رسولوں نے کہا نہوس تمہاری تمہارے ساتھ ہے وہ تو کیا ہے نہوسا ساتھ شرک کیا یہی جو شرک تمہارے ساتھ ہے بڑی نہوس ہے آئن جھک کر تم کیا اگر تم نصیحت کیے گئے ہو ہماری طرف سے اس لیے کہتے ہو ہمیں منہوس آئن جھک کر تم ہمیں منہوس لوں کہتے ہو نصیحت کیے گئے تمہیں صرف منور کہتے ہم بالان تم کو ہو بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والے میرے محترم یہ جو میں نے بیان کیا بستی کو میں نے کہا رکھا مبہم ابہم ہم اللہ ابن کثیر بھی اسی طرح کہتا ہے اور مرسلون سے میں نے کہا لیے رسول لیے لیکن بہت سے مفسرین جو ہیں نا پرانے پرانے مفسین ان کے اندر دیکھو گے نا وہ بستی سے مراد لیتے ہیں انتاقیہ کون سی بستی انتاقیا بستی مراد لیتے ہیں اور مرسلون سے مراد رسول نہیں لیتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قاصد بھیجے پہلے دو دو بھیجے ان کا نام یوہنا اور بولس ہے اور تیسرا کا نام شمعن ہے لیکن ہمارے حضرات کہتے ہیں نمایا anyway. دیو اب اللہ پرانی بہت کے اندر یہ ہے جو ابھی میں نے کہا ہے عیسار قابص ٹھیک ہے جی کیونکہ عیسار سلام کے اگر قاصیت بناتے ہو نا تو یہ انداز جو تقریر کا ہے نا وہ ایسے ہے جیسے خود رسول ہو ایسے نہیں ہے انداز وہی نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تم بشار ہو رسول نہیں بن سکتا کسی چیز نے نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں ان نہ مرسلوں تو تقریر کے انداز سے کیا معلوم ہو رہا ہے تو خدا کے تھے اور بستی کو عام کر دو انتا کی عام کی بستی تھی پیر. یہ جی تقریر کر رہے تھے وہ مقابلہ کر رہے تھے کہ ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے تم کو خدا کی قدرت وہاں شہر کے کنارے کے اندر کوئی آدمی رہتا تھا بعض حضرات کہتے ہیں وہ حبیب نجار تھا وہ مومن تھا اس کو پتہ چلا وہ دوڑا دوڑا آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا وہ حیا کرو خدا کے رسول ان کی بات مانو دیکھو جی اور آیا من اکثر مدینہ شہر کے پرلے کنارے تھے ایک مرد دوڑتا ہوا کالا مرد موحد کا اعلان حق کہنے لگا ہے میری قوم اتباع کرو رسولوں کی اتباع کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی معاوضے کا یعنی اخلاص ہے نا ان میں اور وہ خود ہیں بھی ہدایت یافتہ وما دیا لا آبدو اخلاص کی نصیحت ابیب نجار کی نصیحت میں اخلاص ہے کہنا کیا چاہیے تھا وما لقم لا تاب کیا کہنا چاہیے تھا اور کیا ہو گیا تم کو کہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے شر کرتے ہو لیکن نام کیا لیا اپنا نام اپنا لے رہے سمجھا ان کو رہا ہے دیکھو گما لیا کیا ہے واسطے میرے کہ نہ عبادت کروں میں اس ذات کی جس نے پیدا کیا مجھ کو اور طرف اس کے لوٹ آئے جاؤ گے تو آندونی آلیہ کیا بنوں میں سوائے اللہ کے اور معبود ایور دن رحما اگر ارادہ کرے دلیل عج دوسرے معبودوں کی عج کی دلیل عج اور عدم استحقاق یعنی معبود بننے کے وہ مستحق نہیں ہیں دلیل عز و میں استحقاق کہ اگر ارادہ کرے رحمان تکلیف کا میرے ساتھ تو نہ دفع کرے گی مجھ سے ان کی سفارش کسی چیز کو دیکھو شفیق غالب نہ ہوئے نا بلاج ان کے زون اور نہ اپنی طاقت سے چھڑا سکیں گے نہ اپنی طاقت سے چھڑائیں گے مجھ کو نہ سفارش کر سکیں گے یہ تمہارے محبود نے انی اگر میں ان کو معبود بناؤں تو بے شک اس سال میں گمراہی سر کے اندر ہو جاؤں بے شک میں ایمان لا چکا ہوں ساتھ رب تمہارے کے فس میری بات سنو آگے آتا ہے تفصیلوں میں پراجموں ہوا انہوں نے اس کو پتھر مار مار کے مار دیا حبیب نجار صحبید کی لت خلے جندہ انہوں نے تو اس کو شہید گیا ہم نے کیا کہا کہ تو بحشت میں داخل ہو جا کہاں داخل ہو جا یہ روحانی داخلہ ہے جسمانی روحانی ہے جسمانی تو بعد میں ہوگا نا کہا گیا داخل ہو جا جنت کے اندر کال یال ہے قومی فکر قوم بحشت میں پہنچ گئے لیکن قوم کا فکر ہے فکر قوم کہنے کا کاش کے قوم میری جانتے اس چیز کو کہ بخش کی آواز سے میرے رب میرے نے اور کیا مجھ کو معززین میں سے وما انزلنا انجام مقذبین اس کو دے شہیر کر جا غریب کو آپ ان کا انجام انجام مقذبین اور نہ اتارا ہم نے اس کی قوم کے اوپر اس کے بعد کوئی بڑا لشکر آسمان سے یہ نہیں کہ بہت سے فرشتے اتارے ہوں وہ ماں کو منزلین اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی اس کا منکہ کیا کرو گے نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی بڑے لشکر ان کہاں نہ تلّہ واحدہ ان کا آزاد کیا تھا فقط ایک چنگاڑ تھی فرشتے نے آبادہ کیا زور سے چنگار پر اچانک بجھنے والے تھے مر گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے یا حسرت نلل عبادت مذمت مقز بین آرمایا افسوس ہے بندوں کے اوپر کہ نہ آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر اس کے ساتھ استض کرتے رہے اور اپنا انجام پا گئے تخویف دنیاوی علم یرو کیا نہیں دیکھتے کہ بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہم ان سے پہل ہے ان مل ہے ملاجر جو ہلاک ہو گئے واپس آ سکتے ہیں قیامت مت کو اٹھیں گے تاکہ یہ کوئی جان لوٹ سکتے وائل کلون کل تخویف اخروی اب نہیں اٹھیں گے قیامت کو اٹھیں گے تخویف و خروی یہ نافیا ہے اور نہیں سب کے سب مگر یہ لمبا بمن کیا ہے اللہ لے کھولو لمبا بمن اللہ بھائی لمبا لمب کا بھائی بھی تو ہے نا لما اور لمبا نافیا ہوتے ہیں یہ وہ لمبا نہیں یہ بمن اللہ ہے اور نہیں سب کے سب مگر مجموع جمع کیے جائیں گے یہ جمعیون بمن کیا ہے جی مجمون اور نہیں سب کے سب مگر جمع کیے جائیں گے پھر لدائنا مہذاروں ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے شہید -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلو سے ہر چیز کے پیدا کرنے والا